ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه وَنَأْذُبِ اللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومَن يُذِلَّهُ فَلَنَا هَادِيَنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد ان سيدنا ومولانا محمد نعبده ورسوله صلى الله عليه ارسل الله بالحق بشيرا ونذيرا ودايا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مدن کماسلائی بوراہی کما سلائی تالائی براہی ملا ری باہی می د اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت نعليم أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدأ وَقُلْ لَا عِبَادَةَ إِلَّا لِلَّهِ في الذَّلَالَةِ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين کام کا فی, فی جاتی ما سالو اینل سقر قالوا نل مسلی ملتا ہے اپنے بندے کو مولا نماز میں ملتا ہے اپنے بندے کو مولا نماز می اٹھ جاتا ہے جدائی کا ہر پردہ نماز میں چہرے کا نور ہے یہ اور دل کا سرور ہے یہ اور جنت کا ملتا ہے ویزا نماز میں اور جھک جاتا ہے جب بندہ اپنے مولا کے سامنے جھک جاتا ہے جب بندہ اپنے مولا کے سامنے رب دیتا ہے معافی کا تحفہ نماز میں رب دیتا ہے معافی کا تحفہ نماز میں بندے تو اپنے مولا سے دل لگا لے اور رب کو کر لے راضی کچھ <تصفح> نیکیا کما لے دکھا دے گا وہ تجھ کو جنت کا رستہ نماز میں دکھا دے گا وہ تجھ کو جنت کا رستہ نماز میں ہی محترم واجب الحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو <t yards> نہایت ہی عزت و احترام کے لائق مسجدات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی اپنی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے جس نیک مقصد کے لیے آج ہم اللہ کی بار میں جمع ہیں اور جس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں دعا کرو اللہ سبح تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور اسی طرح کل قیامت آمد نبی پاک کے حوض کوثر پہ جمع فرما دے اشتہارات کے ذریعے آپ نے مضمون تو معلوم کر لیا میرے ساتھیوں نے میرے بھائیوں نے بڑے محبت کے ساتھ یہ مضمون مجھے دیا ہے اس لیے کہ آج کل کچھ ماحول اور معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا آج انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے گھروں کے گھر بے نماز بوڑھے بے نماز جوان بے نماز مرد بے نماز عورتیں بے نماز ہیں. بھائیو جب ماں اور باپ ہی نماز نہ پڑھیں گے جن کو دیکھ کر اولاد نے اپنے آپ کو سنوارنا تھا جب بڑے بے نماز ہیں تو چھوٹے تو خود بخود بے نماز ہوں گے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ سبحانہ ہو تعالی کی نظر میں اتنا عظیم رکن ہے اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو واضح لفظوں میں فرما دیا تھا کہ وہ امر احل کا پیغمبر یہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ میں تیرے گھرانے کو بھی نماز معاف نہیں کر رہا اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز پڑھا کر بھائیو نماز پڑھنے والا شخص اللہ پاک کو جتنا پیارا لگتا ہے نماز نہ پڑھنے والا اتنا ہی برا لگتا ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ جس طرح نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے انعام بڑے اعلیٰ بنائے ہیں گھر سبحان اللہ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے تحفے بڑے اعلی سے اعلی تیار کیے ہیں بھائیو یہ بھی سب یاد رکھو کہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے عذاب بھی اللہ نے بڑے بنائے اللہ ہم سب کو بچائے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے قیامت آمد کا ایک منظر بڑا دردناک بیان کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیات رکھتا ہوں بیان کرتا ہوں آپ ذرا محبت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنیے اور اس پر غور کیجئے کہ ہمارا مالک ہمارا داتا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اللہ اللہ, اللہ پاک کے آمد کی جھلکی بیان کرتے ہوئے اعلان کیا فرمایا میرے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن کی جھلکیاں ذرا امت کو بیان کر کے سنا ہو پتا چل جائے قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے اللہ پاک میں فرما لوگوں قیامت والا دن انصاف کا دن ہے ظلم کرنے والوں کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا ظالموں کو ظلم کے بدلے مل جائیں گے بے دینوں مجرموں کو سزا ملے گی اور اللہ اللہ کرنے والوں کو اللہ جنت کے تحفے اور انعامت عطا فرمائیں گے اگر اللہ کو ناراض کر کے آؤ گے اللہ پاک نے سزا تیار کی ہے اللہ کو راضی کر کے آؤ خوش کر کے آؤ اللہ نے توفے انعام تیار کیے ہیں مولا کریم نے فلا نہ <تصفيق> اللہ پاک نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے اعلان کیا ہے وہ لوگوں قیامت والا دن جب آئے گا اللہ پاک ساری دنیا کو جمع کریں گے آدم السلام تو سلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر بوڑھا جوان بچہ سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے مرد و عورت اللہ کی عدالت میں جمع ہو جائیں گے اللہ پاک نے فرمایا اچانک مولا کریم اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ اٹھائیں گے اپنی پنڈلی سے نقاب اٹھائیں گے اللہ اکبر اور میرے بھائی اللہ پاک نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے ہم کشبیر نہیں دے سکتے کہ انسان کی پنڈلی جیسی ہوگی یا کس طرح کی ہے بہرحال جیسی ہے ہمارا یقین ہے, ہے لیکن ضرور لیکن کے نہیں دے سکتے کہ انسان جیسی ہے کس جیسی ہے اللہ پاک نے فرمایا نل سوجود فلا <تصفح> یشیو اللہ پاک نے فرمایا جب پنڈلی سے نکاب اٹھا دیے جائیں گے جب پنڈلی اور مبارک سے پردے اٹھا دیے جائیں گے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اللہ اللہ اللہ دنیا کے اندر جو نمازے پڑھا کرتے تھے دنیا میں جو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے دنیا کے اندر جو اللہ پاک کے سامنے جھکا کرتے تھے اور دنیا کے اندر جو سجدے میں جا جا کے اللہ کو منایا کرتے تھے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے جب یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنی پاک مقدس پندلی سے پردہ اٹھا دیا ہے, میرے اللہ, کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے ہوں گے دنیا, دنیا کے اندر جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے یہ سارے کے سارے فورن اللہ کی بارگاہ میں فجدے میں گر جائیں گے پھر کہہ دو سبحان اللہ دعا کرو مولا جب تیری عظمت والی پنڈلی سے نکاب اٹھے تو ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دینا دنیا میں بھی میرے مولا میں سجدے کی توفیق عطا فرما قیامت والا دن آئے تو وہاں بھی اللہ اپنے حضور میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ پاک نے یہ سارا منظر بیان کیا ہے یہ سورج ذرا غور کے ساتھ بات کو پارا ہے اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سجدے میں گر جائے گے نا اللہ کو راضی کرنے والے دنیا میں اللہ کو منانے والے حلال کھانے والے شراب جیسی گندی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ شراب جیسی لانت والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو پینے والے حرام چھوڑ کر حلال کھانے پینے والے سودی کاروبار سے توبہ کر جانے والے رشوت سے توبہ کرنے والے جھوڑ سے توبہ کرنے والے دھوکے سے توبہ کرنے والے ملاوٹ سے پرہیز کرنے والے اصل مال کے پیسے لے کر نقل مال بیچنے سے پرہیز کرنے والے امت مصطفیٰ سے دھو نہ کرنے والے اللہ کی مخلوق کو ستا نہ ستانے والے ظلم نہ کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا جب یہ پندلی کو دیکھیں گے کہ نقاب اٹھ چکا ہے حجاب پردہ اٹھ چکا ہے نا یہ سارے اللہ کی بار میں سجدے میں گر جائیں گے لیکن بھائیوں کچھ ایسے بد بھی ہوں گے دو آخر ولّہ بچا لینا اور بد نصیبوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے بے نمازوں کا انجام تو ذرا دیکھو نا میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی بے نماز کو سزا دیتا ہے قیامت کی ذرا سزا تو دیکھو نا قیامت کا ذرا منظر تو دیکھو نا اللہ پاک نے فرمایا یو داؤ نہ یس o oh, oh, oh, oh, oh. اللہ کی طرف سے حکم جاری کر دیا جائے گا او آؤ سجدہ کر لو آؤ کے سامنے سجدہ کر لو مومن تو گر جائیں گے اللہ تو دے, دے گا نیک بندے تو سجدہ کر لیں گے اللہ تو دے, دے گا لیکن میرے بھائیوں جنہوں نے دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھی ہوگی دنیا کے اندر جو بے نماز بڑھ کے رہے ہوں گے اذان سنتے رہے جمعے کا خطبہ سنتے رہے صبح کے در سے قرآن بھی کانوں میں پڑھتا رہا اللہ کے پو بھی ظالموں نے سنے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر عیاشیاں بھی کرتے رہے اللہ پاک صبح و شام طرح طرح کے کھانے کھلاتا رہا اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے صبح و شام ترہ ترہ کے بھی کھاتے رہے سوٹ پہنتے رہے اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے رہے اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت کی گھڑی ہوگی نفسی نفسی کی پڑی ہوگی ہر جان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اللہ ہو اللہ اللہ اور مولانا شیخوری اللہ زندگی دراز رائے فرماتے دنیا میں بسنے والوں یہ دنیا نہیں ہمیشہ دنیا میں بسنے والو یہ دنیا نہیں ہمیشہ نہ دائنی سکندر نہ پائے دار دارا سامان کچھ سفر کا کر لو اے سننے والوں سامان کچھ سفر کا کر لو اے سننے والو کیوں جب آ گئی ازل تو ہر جز چلے نہ چاہ رہا پھر چیخو پکار کرے گا وا ویلا کرے گا کیا ہائے اب کس طرف کو جائے اور کس کو سنائے دکھڑا ہائے اب کس طرف کو جائے اور کس کو سنائے دکھڑا کو کو مشفق کوئی بتا دو جو شافی बने हमारा याद रखो याद रखो वो प्यारी प्यारी सूरत मेरे नबी का मुखड़ा पहना होगा जितने नूरी लिबास सारा دربار جا رہی ہے در بار جا رہی ہے ازرت کی یہ سواری جا کر کریں گے شفات اے بخش دے غفارا بخش دے غفارا اور جب وہ فرشتہ جو سید ملائے کا اج تھامے ہوئے ہے باغے دیکھو اجب نظارہ امام لمبیا کی سواری آ جائے گی امام اللہ بھیا اپنی سواری پر سوارے جبریل مہار پکڑے ہوئے آکال سلا تو السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے التجا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں جا کے فریاد کریں گے اللہ قوم کی حالت پر میں ربانی فرما دے اور کائنات کے لوگوں یہ کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر آخرت کے سفر کے لیے سامان تیار کر لو منزل آنے والی ہے سفر شروع ہونے والا ہے آخرت کا سامان پیدا کر لو اللہ ہو اللہ اللہ مانا کریم نے فرمایا کا د اللہ فرمائے گی آؤ سجدا کر لو آؤ میرے سامنے جھک جاؤ نمازی سجدہ کریں گے نمازیوں کو توفیق مل جائے گی سجدہ کرنے کی جنہوں نے دنیا کے اندر سن کر بھی نماز نہیں پڑھی جمعے کے خطبے سن کر بھی نماز نہیں پڑھی صبحوں کے در سے قرآن سن کر بھی خطیب و عالموں کے گلے سکوے کرتا رہا ظالم نے نماز نہ پڑھی اپنی جوانی پہ بڑا گمانڈ تھا اپنے حسن پہ بڑا تھا مال دولت میں بڑا غرور تھا ظالم نے نماز نہ پڑی جوانی کی شکاوت نے نماز نہ پڑھنے دی مال دولت کی فراوانی نے مسجد میں نہ آنے دیا بے نماز بن کے رہا جوانی ساری ضائع کر دی بے نماز بن کر اللہ پاک نے فرمایا کب سجدے کے لیے بلایا جائے گا یوم سجودی فلا یا اللہ میری تو میرے بھائی اور طرح کے ساتھ میری بات کو سن لینا اللہ فرماتے جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا اس وقت بے نماز بھی کوشش کریں گے کہ آج سجدہ کر لیں آج جھک جائے اللہ کے سامنے بے نماز بھی کوشش کرے گا آج میں قیامت والے دن سجدہ کر لوں اللہ کے سامنے جھک جاؤں آج میں اللہ کو بنا لوں مولا فرماتے لا لا yes. اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی جھکنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی یا اللہ کیسے وہ لوگوں یاد رکھو بے نماز کی کمر جو ہے نا اس کی کمر میں ایسا سریا پیدا کر دیا جائے گا اس کی کمر کو لوہا بنا دیا جائے گا تختہ بنا دیا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا الٹا تو گر جائے گا مگر اللہ کے سامنے سجدے کی تفیک نہیں ہوگی ہائے میرے اللہ اللہ اللہ قرآن کہتا ہے میں اپنے پاس کوئی کچھ نہیں سنا رہا افطانہ نہیں سنا رہا کچھ کہانی نہیں سنا رہا بھائیو فکر کرو فکر کرو اگر نماز ہی ہو پھر شکر کرو اگر نماز سے دور ہو خدا کی جسم اٹھا کے کہتا ہوں فکر کرو آج اپنے گھروں کے اندر ذرا جا کے دیکھو کتنی بڑھیا بے نماز ہیں کتنے بیٹے بے نماز ہیں تیری بیوی نماز پڑتی ہے یا نہیں اور روزانہ دکان کا حساب تو لیتا ہے بیٹا کتنی سیل ہوئی آج کتنی پروفٹ آئی بلا چیز کتنے کی خریدی پھر کتنے کی بیچی کیا منافع آیا اور عالم یہ سارا حساب کرتا ہے کبھی بیٹے سے یہ بھی پوچھ لیا کر بیٹے ظہر کی نماز کہاں پڑی اثر کی نماز کہاں پڑھی تیری مغرب کی نماز کا کیا بنا اور تو کی نماز جماعت کے ساتھ پڑتا ہے یا نہیں آج قران کی کتنی تلاوت کی ہے آج میرے بھائیو سوچ لو اس بات کو ورنہ قیامت کی گھڑی ہوگی یہی اولاد تمہارا غریبان کے لعن کی عدالت میں مجرم بنائے گی اللہ اس ظالم باپ نے مجھے نماز کا کہا نہیں تھا مجھے نماز کا سبق تک نہیں پڑھایا مجھے کس نماز کی سزا دیتا ہے پہلے اس میرے باپ کو سزا دے ہائے میرے اللہ کیا بنے گا جب تیری اولاد جس کا تو چہرہ چوم رہا ہے جس کی بچپن میں تو زبان چوسنے تک پہنچتا ہے یہی اولادان پکڑ کے رب کی عدالت میں مقدمہ دائر کرائے گی اس نے نماز کا نہیں کہا دنیا کے حساب لیتا تھا نماز کا حساب نہیں لیا کاروبار کا حساب لیتا تھا قرآن کی کلامت کا حساب نہیں لیا بھائیو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے نماز کا انجام جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بڑا برا وہ بڑا برا انجام ہے آؤ ذرا آپ کو س میں پارے کے میں ذرا سیر سورہ مریم کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرماتے ہوئے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَفَ مِن نویا اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں آئے آ کر چلے گئے آپ تو نمازی تھے آپ تو اللہ اللہ کرنے والے تھے مگر جو پیچھے رہ گئے وہ سارے کے سارے بے نماز بن گئے سلام انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا نماز کی پرواہ کی نماز کو معمولی سمجھا نماز کو مولویوں کا کام سمجھا انہوں نے نماز کی پرواہ نہ کی نماز کی کوئی اقت نہ جانی نماز کی کوئی قدر نہ جانی آزاد نمازوں کو ضائع کر لیا نمازوں کو برباد کر لیا غفلت کر کے نماز چھوڑ دی وقت باؤشاوار اور دنیا کے اندر اپنی خوشیات کی پیروی کرتے رہے مرضیاں کرتے رہے منمانیاں کرتے رہے عیاشیاں کرتے رہے اپنے دل کے پیچھے لگ کر دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو گئے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے دنیا کے کاروبار میں دنیا کی سج دھج میں دنیا کی چہل پہن میں مست ہو گئے اور ایسے مست ہو گئے آزاد سنا تھا اذان ہوتی رہی پروان کی خطبہ ہوتا رہا پروان کی اللہ میری توبہ صبحوں کے در سے قرآن بھی سنتا رہا ازاسلات لیکن ظالم نے نماز کی کوئی پروان کی میرے مولا عذاب کیا ہے سزا کیا ملے گی اللہ پاک نے فرمایا فسو یلک نیا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا پھر کہہ دو آنا اللہ اس غیہ کی وادی سے ہم سب سب کو بچا لینا اس گئی کی وادی سے ہمیں بچانا میرے بھائیوں فسو فی الگ اس کو گئی کی وادیوں میں داخل کیا جائے گا وہ غی کیا ہے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو آج بتانا چاہتا ہوں کہ بے نماز کا انجام کیا ہونے والا ہے میرے بھائیوں بے نماز کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا اس ظالم کا کیا اثر ہوگا جس نے دنیا میں نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا ہے کیا ہے جس میں اللہ بے نماز کو داخل کرے گا محدفین و مفسرین نے لکھا ہے ایک تو جہنم کا گڑا ہے نا جس کے اندر مجرموں کو جلایا جائے گا سود خوروں کو جلایا جائے گا اور ناچنے والی اور ناچنے والوں کو جلایا جائے گا اور گانے گانے اور یہ ریکارڈنگ ایک تو وہ جہنم کا گڑا ہے نا اور میرے بھائیوں غور کے ساتھ میری بات کو سنو جب جہنم ہی جہنم میں جلیں گے ان کے جسم سے خون نکلے گا پیٹ نکلے گی کچلو نکلے گا اور میرے بھائیوں جسم گند نکلے گا اور وہ گند نکل نکل کر لیا جہنم کی سب سے بدبو دار بادی میں اور کچن ریخنے والی بادی میں اس उस दैमान کو داخل کیا جائے اللہ میری توبہ اب کس کو پسند ہے وہاں چھٹکارا تم میں سے ایسا جو گندے گڑے میں داخل ہونا چاہتا ہے تم تمہیں سے ایسا اگر نہیں ہو تو پھر دعا کیا پھر مولا ایسی آنند کرنے کی توفیق دے ہم جنت جنتوست کے حقدار آؤ آگرہ قرآن سناؤں گا آپ کو سورہ تاہ سولو پارہ اللہ پاک نے فرمایا یوم نحشر المتقین الا رحمان <وَفْدًا> کہہ دو سبحان اللہ یوم نحشر المتقین الا رحمان میرے متقی بندے میرے نمازی بندے حلال کھانے والے سچ بولنے والے اللہ سے ڈرنے والے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے اللہ رسول کی محبت سے اپنا سینا شعر رکھنے والے اللہ فرماتے یہ وفد بن کے آئے گے میرے سامنے یہ جماعت بن کے آئے گے میرے سامنے یہ لشکر بن کے آئیں گے میرے بھائی اور لفظ بہت جو ہے نا عربی لفظ پیدل چلنے والوں پر نہیں بولا جاتا اور وفد کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے نمازی بندے میرے نیک بندے میرے پیارے بندے جنہوں میرے پیار ہے جنہوں نے میرے نالارے قدم قدم سے جڑے نہ یہ وفد بن کے میری دن دے آنگا اپنے قدرتے کاملا میں مور دیا سواری بنا دیا گا تے سوار ہو کے اے میرے نمازی میرے جنت نو جان گے اللہ ہو اپن کبھیرا اور کدے ہوئے گا کہ اللہ دے نورانی تے کے نورانی فریشتے یہاں گداریا بہا کے جان گے شانو ایب والے, ہو والے, ہو ربنا پیار, کرن والے پیار کر دے رشتے انہوں بڑے اجاز قرآن چاہیے یعنی تین وفدار بندے نے نا اے وفد بند کے پہ نوری سواری سوار ہوگی اللہ پاکر گے اللہ پاک اعلان ہو جائے گا سلام من قولم من رب کوئی قرآن, دیو حافظو سخیو جمع قرآن وقت دی نماز پابندی پڑھنے ہو اللہ, اللہ اللہ مولا کریم رب سے فضل ہو سجدے کر کر کے اللہ نے راضی پیا جی رب تلام کہ اللہ بھی سلام کرے گا اللہ خرشتیاں ڈیوٹیاں لا دے گا کہ میرے نمازی ہوں جنت جان لگے تو جنت کے دروازے ہو جاؤ اللہ کی فرمانے والے در در دروازے سا سلامیاں دنیا میرے نمازیاں کرنا میرے لیے بندے پتا نہیں یہ وہ لوگ نے جنہ نے اپنے جسم کو جسم کا سب کو پیارا حصہ جڑا تیرا سر انہوں نے سجوں میں رکھ کے کیا سی رب عرشان والو میری کی میری کی حیثیت مبارک ہوئی دورے چل کے خطبہ سنو لو تو مبارک ہوئی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اس حبت سے گرمی کے اندر بیٹھ کے اور رب دا پیار لے کے پیغمبر دی محبت لے کے بیٹھے ہو خدا دی کس نے میرا رب مل پا دے گئے مل پائے گا جدو تعین نورانی سواریاں سوار کر کے سونے چولیا سوار کر کے آنی سانپ سواری سے سوار کر کے پھر بڑھا کے سادہ لیڈر میرے کملی والے مستفا اگے اگے کملی والا ہوئے گا. پیچھے نماز ہوو گے پیچھے حاجی ہوو گے لیکن سوش حد سوش. کئی میرے بھائی حاجی اللہ نے حج کی تفریح دیتی اللہ نے اپنے گھر بنایا اللہ نے اپنا اپنا پیارا گھر دکھایا لیکن بھائی ایتھے اتنے آ کے نماز تو پھر محروم ہو گئے نماز چھڑ دیتی حاجی صاحب سے بڑ گئے مگر نمازی ساپ نہ بڑے نمازی صاحب نہ اقبال نے کیا سنا یا کالبر کسی ہو مسجد تو بنا لی شبھر شب کی حرارت والوں نے نمازی بن نہ سکا مسجد بنا لی ڈیکوریشن کر لی بھائیو اللہ کیا بات؟ بھائیو، میری بات سنو گورنل نمازی بنو نمازی نمازی بنو گے رب راضی ہوئے گا رب راضی ہوئے گا رب جن کی بہارا نسیح فرمائے گا کر رہے ہیں سب بے نماز کا انجام بڑا ہے دعا کرو مولا انجام چنگا کر دے مربانی ٹوٹیاں فٹیاں نماز کا مولا اپنی بار فرما لیں اللہ نے اللہ اللہ اللہ فرمایا غیا۔ بے نواز اللہ یاد کرد کر دنیا توز ماریاں سن یاد کریں جیڑی دنیا تہارا لٹیاں سن اللہ اللہ اللہ اسے بات والا کہ وہ کوٹری ہے میری تیری کلی سات ہو سوس ترلا سے, سے سونے کوئی نہ تیرا ساتھ ہو سی اس یاد کریں گا جڑیا آ موجا سرمانیاں اوہ ایک دل رلڑ گیا تیریا جوانیاں اوہ چھاڑ دیوں ہاں اپلا اینے کوریاں کہانیاں اوہ ایک دل رلڑ گیا تیریا جوانیاں اوہ پروردگار نتے بیکھا کی قصور ہے گلوں سیر تیرا رب کو دور ہے وہ پروردگار دگان بچ کی قصور ہے وہ کہ گلوں سیر تیرا رب کو دور ہے وہ جس رب نے بخشیاں تین سونی دینگانیاں وہ ایک دن رولن گیا جانیا وہ چڈ د اے کوڑی کہانیاں کیوں تیرے نالوں چنگے چے اور ٹور گئے جہان تو وہ بھی ہاتھ تو گئے سونی جی جان تو ویک لو جا کے پیا سب خبران نشانیا وہ ایک دن ریا تریاں جوانیاں بے مات پڑھ کے زندگیاں گزارے گا انجام بڑا پہ نماز پڑھیا کرے گا نماز قائم کرے گا نماز قائم کر پوری نماز پڑھیا مطابق نماز پڑھی جائے اے اقیم صبح کی پڑھ لئی چار چھٹی اور صبح شام پڑھ لئی باقی تین چڑ دیا نہ میرے بھائی یہ اکیمسات نہیں اقیم تو دو ہوئے گا تو پنجے نماز پڑھیا کرے گا تو پہ کریں گا سنت مطابق کریں گا مطابق کے محبت پیار کریں گا پھر میرے دوست اللہ پاک جنت بہار حقدار بنا دے گا قرآن کہ کون مل مشرقی نمازی بڑو پکے نمازی بنو مشرک نہ بنو رب دے قرآن نے دسیا کہ بندہ بے نواز ہو جائے تو مشرق بن جائے نماز چڑی بندے نے, جان کے اس بندے نے کفر کیتا ہے رب دا بگاڑیا کچھ نہیں رب دا کوئی نقصان نہیں کیتا اس عالم نے اپنی آفرت برباد کر لیے اپنی قبر برباد کر لئی ہے ان کی قبر ندیر نگری شکنجا بنا لیا نماز پڑھ لینا دعوت دی اللہ اللہ جنت ل... جنت اور حدیث کا پاک اندر آدھا ہے کہ قبر پکار پکار کے بندے دی. کہ انسان آج زمین تے۔ بڑا اکڑ کے چل رہے بڑے ضرور چلنا مگر یاد رکھ ایک ویلہ آنے والے چھلے ہوئے گا میں تیرے اتنے ہوا گی ترتی تیر سوار ہو جائے گی جب گا ربالت آنا بئی تل واہدہ میں کر میں ادربی پن میںڑیا کر گا یہ قبر پکار پکار کے بندے نو کہ بال نیاومی اتوت میرا دیوا بال نیا تو او پتو کی والا آس اردا گرد گاؤ تو تشریف لیا وال اپنی اپنے گھر اپنی اپنی جگہ تیاریاں کر لو دیوا بال لو تو میںخت میرے ریشم تے اور ملٹی فارم تے گدیا تالیا اسے تین دری بھی نصیب نہیں ہونی اور فلانی رکھنے تین ایٹا بھی نصیب نہیں ہونی او تین نوں زمین تے لے جنا پے گا جنوب ہاتھ پڑھ کے آئے گا اللہ تلجنت ریشمی دوسرے نصیب کر دے گا نماز پڑھیا کر اللہ تینو جنت ریشمی نصیب فرمائے گا نماز پڑھا کرے گا اللہ قرآن دی روشنی نصیب گا. آؤ حدیث و آقا نا حساب کتاب والے آ جائیں آ کے سوال کرتے مربل نبی نکا سوال جس ویل کر سوال کرتے نے نا. اللہ, ہو اللہ اللہ کہ ایک بندہ مومن جہ نمازی ہوں یہ سامنے ایک صورت نوجوان آ جانا ہے آ کے نسل کہہ نالے کہنا ہل تارف بنی وہ کبر سو والا مومن کیا تین پچھا ہے کہ نہیں یہ مومن کہ یار میں سیاح نہیں سکیا سجنا میں تین پچھان نہیں سکیا پیاریا میں تین پچھان نہیں سکیا سرا میم اپنا تار یہ خوبصورت سو والے مومن اپنا تارف کرا ہے کی تارف کرا ہے کہنا آنا مالو کسالے او مومنا جہاں دنیا تماز پڑھا رہا ہے وہ مومنا نماز پڑھتا تلاوت حج کروت کی دنیا سے نیک عمل کر رہے ہے اللہ پاک نے تیرے نیکملوں ایک میرا میرے خوبصورت شکل دے کے میرے تیرا دل لاؤ واسطے دنیا تیری خبر دیتا ہے میں تیری نماز میں تیرا روزہ میں تیری تلاوت میں تیری سفاوت میں تیرا صدقہ میں تیری خیرات وہ جگہ دنیا سے نیک کمل کی پائی رب نے مینو خوبصورت شکل عطا کر کے اس قبر دیا ہال نہ کیا تو تیرا دل بہلا واسطے مین تیرا دل لاؤ واسطے کلے میں تیری نماز میں تیری تلاوت ہاں میںرا نیک کمل ہوں بھائی ہسو نہیں گل سمجھوں سنو میں خطبہ دے رہا میں کوئی ڈرامہ نہیں پیش کر رہا خبردار کوئی حرکت کرو گے سارا سباپ ضائع ہو جائے گا ایک درد لے کے بیٹھو ایک فکر لے کے بیٹھو اور غور کرو میں کہہ کی رہا لوگوں میں بیان کی کر رہا میں کوئی مسکروں مزاق بیان نہیں کر رہا میں بے نماز دل جام بیان کر رہا کہ بے نماز دل مزل کیشی پیش آنو رہی نہیں آؤ ایک اور مقام تے سامنے پیش کرا اللہ پاک دا قران ہے 29واں صفارہ ہے سورہ مدثر تے دوسرا رکوع اللہ پاک نے فرمایا جس دے لیے تقسیماں ہو جان گیوں جس فیصلے ہو جان اللہ جنّت والوں نے جنّت داخل کر دین گے اور بداملاں نو اللہ دوزخ دی آبادی اندر تکے دے دین گے دعا کریا اگر مولا سانو جہنم کولو بچا لیں اللہ جلدی بہاراں نصیب فرما دیں اللہ پاک نے فرمایا جس دے فیصلہ کر دیتا جائے گا جنتیاں نو جنت اندر اور بےدینا اللہ پاک دی نا فرمانیاں کرنے والوں اللہ پاک, اللہ پاک جہنم اندر دے دے گا نا ایک آبادی آئے گا اللہ پا کے دو سیاقت کرائے گا یہ جنتی کے دوستیاں ویکنگ گے اور بڑے حیران نے بڑے پریشان نے کئی تو پہچان لین گے نا ساڈا ماما سردا پیا ہے میرا پائی جلد پیا ہے کوئی ویکا گا ماں جلدی پی ہے کوئی ویخے گا میرا ना और माला जनती सवाल कर दे, दे समझ आ रही सारे जनती सवाल करते पेने कि को دو دکھیا دل جنتی سوال کرتے ہیں دعا اگر ٹھنڈے دل نہ دے محبت پیار نل رب نل تارا ملا کے دعا کر اگر مولا جن جنتی اندر شمار کر دیں اللہ ساڑھے عملانو ناوے کی ساڑھے اکر توتانو ناوے کی عرشہ والیاں اپنے تھا تھا مارد رحمتہ والے سمندر موے کے سنو محاف کر دیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے عرشہ والیاں ساڑھے نبی دے سامنے نہ کر دیں محبوب دے سامنے ظلیلہ کر دیں اسی قیال چا لے کے کھڑے گے مولا پیاسا لے کے جانا ہے اپنے محبوب دا بھی دیدار کریے اللہ کتنے دلیل رسوا نہ میرے کر دیتا مدثر اللہ پاک نے جنتی دو جنتی والے یہ جنت والے ایش ابہار دیا زندگیاں گزار والے نالے جنت میوے کھا رہے نے جنت کے فروٹ کھا رہے نے۔ جنت پانی پی رہے نے ترہ طرح کے مشروبات پلا جا رہے نے اور یہ جنتی جدو یہ دو جدو لا، لا گے نہ قرآن اصہابل جنتی ارنسی زیال او مار سک ملا نا ہر رحم کا فری اے جنمی کہن گے او جنتی ہو خوش نصیب ہو او جنتی ہوا رشتے دار ہو کسی لے آئے تو پچھان لیا ہائے جل گئے ہای سڑ گئے دولت گئیں ساری دنیا کی سج تک سنو لے کے بیٹھ گئی او سارا دنیا کا گرو سڈے جوڑا چ پہ گیا اص مارے گئے اصل لٹے گئے یہ رو رو کے کہنے گئے رو رو کے گے ان گئے افیزو من او تو اللہ پاک نے جنت کا پانی دتا ہے وہ کوئی سانو بھی پانی پلا دو ساڈے پانی پا دس مر گئے جل کے تے پانی پا دو سانو پینے واسطے پانی دے, دے آؤ را کا سان جنت دیوا د دو کوئی فروٹ دے دیو کوئی سیب دچورا کو کا میوا بڑی بری حالت رو گے ہاتھ کھڑا کر گے اپنے منہ چپیڑا مار گے کہہ لو جنتی کوئی نہ کوئی مہربانی ضرور کرو یا پانی دے دو یا جنت دے میوے آواز آئے گی اللہ پاکی کر لیں پڑھ لینا اللہ پاک مشروبات پلا دیا جنت شاید پلا دیا جنت اندر دکھ دیا مہر اللہ تعین بھی نسیب کر دینا جی تصویر بھی نماز پڑھی ہوں اج تھی جنت میوے مل جانے اے اللہ ہر رحما اللہ پاک نے دیتا ہے وہ جنتی سما پڑھ پڑھ راضی کیتا اج میں جنت دیا نعمت کر کے تمہوں راضی کر دینا ہے سانو رب نے سارا کچھ دتا ہے رب نے حرام کیا زہر مو تسی دنیا کریم کوئی پرواہ کیمازہ پڑھنا یہ بڈیا کا کام نمازا پڑھنا وہ جہاں کاروبار نہ ہو خالی فارغ ہوتا کام نماز پڑھنا اچھا مزہ چکو دے رات بھی رب نتا رہے ہو رب نے نماز کرتے رہے ہو پانی نہیں ملے گا فروٹ نہیں ملے گا پھر مونا کی فو پہ سورا ملسر اللہ پاک نہیں فرمایا پھر گنتی ان گے جدو ویخیا جلدی تڑپدا مالا کری شہ جنم لے آئی کہڑا جرم کی تازی وجہ تو جنگم کا بالن بن گئے ہو کہڑے جرم کی وجہ تو جلدے پیو سڑتے پہ ہو مرد پے ہو جرم کر کے آئے ہو ساری خدمت واسطے اللہ نے سلوانوں کی ڈیوٹیاں لا دیتی اور ساڈا دل بہلاؤ واسطے اللہ پاک نے ہورانٹیاں لا دیتی ہیں سرم والے جلن والے سالا کا سا گم سی ساگر آپ دنیا کی زندگی گزاری برادری ایکو قوم قبیلہ لیکن مار سالا کا گم سی ساگر او کی وجہ پڑ گئی تسی جنگ کا بالن چڑی گلو بن گئے ہو وہ کہ جرم کیا وجہ تو جنم کا بالن بن گئے ہو اور پتو کی جلدی پی اے دا باپ تڑپتا پیا کسی دیا پہنا چلدی پہ کسی کا باپ جلدی پیا ہے یہ بار بار جلدی کہہ گے ماں سال کا گم سی سکل وہ کی جرم کی تالمو کی پاپ کماپڑے ہو، ہو، جہنم دا بالن بن گئے ہو جو کرنا ذرا اللہ کا اللہ کا قرآن کے نائے، اے اپنے موہ اپنا, اپنا گوشت اپنے آپ مار گے نالے کہ کو کول مسلی او جنتی خوش نصیب کی تسی اگانا سنیا تسجدان تر پے اگان سنی کاروبار چڈیا تلا چلے گئے تس اگانا پروار نہ کی تصانہ سنیا کاروبار دی پرواہ نہ کی تصاویر سنیا اے نا یہاں دنیا کے مال لوٹوں کی پرواہ نہ کیتی تھی اللہ پاک دی باہر کا اندر جا کے سجدہ کر لیا لالی ااپ ای کما بیٹھے ہاں کہ اسی بھی سنیاں پر اسا نماز نہیں سا پر دے اسی نماز نہیں سا پر دے اسی نماز نہیں سا دے اسے جرم تو اللہ پاک نے سانو دو سخت بالن بنا ہے دعا کریا گرما تو پاپی جہنم کا سانو تھی دیکھنے کا سیف لگا یاد آیا مجھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکا ہے ساتھی کبر دفعہ جانا ہے دفن کر لگا نہ کہ اپنی ہمشیرا دی میت پکڑ کے لاہ دنگل اتاریا کی بٹوا پیسے والا کوئی سارا گر گیا مٹی پا دیتی دفن کر دیتا واپس آیا نہ جی دیکھی پیسے کوئی نہیں پھر خیال پیدا ہویا وہ کتنے ڈگتا میرے پیسے سوچ دیا سوچ دیا. اندر ایک تصور تخیل پیدا ہویا کہ جدوں میں اپنی پیڑ نا کدھر اتاریا شاید اوکے لگا ہو کوئی ہتھیار پکڑ لینا ہے کئی پکڑ لینا ہے کہ آ کے جیسے قبر نٹنا شروع کر دیا ہے کہ میں کبر پٹ کے دیکھا पैसे काफी सारे ने जे मिल गए तो पैसे मिल जाएंगे तो दोबारा मैं कबर न बंद कर देंगा कबर न खाड़ता रहा फरता रहा मिट्टी करता रहा और इस वे महे के करीब पहुंचा है ना تھوڑا جہا سراخ بڑھیا مٹی پیچھے ہٹائی ذرا محبت مٹی ہٹاؤ کر سامنے ہوا ہے یہ تو اگ دیا ایٹا نکلیاں جیتنا کوئی مٹی کا پیل فور دامبڑ نکل اگ دیا یکدم یہ چوسا مارتا ہوا دور دن گھر میں آئے نالے روپا رہے نالے کہا اما ماں, کہا رہا ہے کہ ماں میری بہن نے کیوں جم کیا بڑی عجیب کی بٹوا گر گیا میرے پیسے گر گئے سن میں تلاش کرتا گرد میرے دل اندر خیال پیدا ہوا جدو اندر میں میج رہا تھی شاید میرے پیسے اتنے نہ گر گئے ہوا میں پیسے تلاش کرنے واسطے اپنی بہن کی اپنی باجی کی قبر نٹیا جدر جی جی کوئی تیل فٹیا جاتا ہے میری صحیح. میری بہن کا جلم کی سی اس نے کی کسول کیا ہے ماں کہیں پترا تیری پردے بھی پابند سی سب کچھ ایسی. مگر نماز نہیں سی پردہ پترا میں بڑا کہیں سر نماز پڑھیا کر تیری نماز نہیں سی پڑی اور نماز نہیں نماز نہ ٹائم پورا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں لرف کرنا ساری زندگی گزر گئی بے نماز پڑھیا پیسہ جمع کرتا رہا بڑھا بڑی رقم جمع کر لی بڑی دولت جمع کر لی لکھا روپئے بینک مالک اور اللہ میری چولہا پھر موت آئی اپنے گھر سیا ات موت آ گئی نہ بچہ نہ تھی نہ لم کلہ مر گیا ڑا چل کے دیکھنے کے قابل نہیں کہ بدبو آئی میں کوٹھے سے چڑھ کے دیکھا کوئی بلی نہ مری ہوئے کتا نہ مریا میں سارے پاس دیکھنی میرے کوئی چیز نظر نہیں آتی میں اپنے چھوٹے جی بچے کہ نال بابے کوئی چیز نہ مری ہوئے میرا بیٹا گیا چاول ہوئے بابے کے آسے پاس نے چاول پے ہوئے بہن بڑی حیران ہوئی ماں بڑی حیران ہوئی ماں اپنے مہمان نو کہ بیٹا تا کے پتا کر گیا کی وجہ ہے انہیں آ کے دیکھا آ کے دور ہی کہنا کہنا بابا پتلا جا کے موٹا سر آئے تو دی ویرے کے بالکل چارا سکڑیا ہے آ کے نہیں ہوتا ایک باپا بڑا وہ اٹھا جائے پہ جی آپ آئی قدر بدبو اس قدر بتو کریب ہوئی ہر پاس لک چو کیڑے لکھ لاکھ گسل دینوں نے گوارہ نہ کیا دوروں گسل دے کے ماڑا موٹا کر کے اور دوروں نسیا ڈانگا پلٹے دے کے وہ چاگر منا کے میت والا قسم پہنا کے اندر ٹرالی پا, پا کے کوئی جان واسے تیار نہیں ہے ایک گڑے اندر سٹیا مٹی پائی واپس کار آ کے اور تسیلے جا کے وہ لکھ لاکھ روپئے کلو کے مالک بن گئے کوئی دو لکھ کا مالک بنے کوئی تین لکھ کا مالک بڑھیا اور ظالم ساری رب ناراض نہ کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ کسے کھاتے نہ رہ گیا نہ دنیا بنی نہ آسک بنی یارو بے نماز کا انجام بڑا پہلا سے خدا کی قسم بے نماز کی آخت بڑی بری جائے اس واسطے فکر کرو فکر کرو. آخر واسطے. اللہ اللہ گے جہنم بے بالک بن جاؤ گے اللہ مینو اور اس جہنم تو محفوظ کروائے آپ رداوان میرے بزرگ محمد رفیق صاحب اقبال برتن سٹور والے او تجویز کردہ چار ایک اور سارے اپنے بچیاں اور اپنے بچوں بناؤ تاکہ اونا بھی اونا بھی قیامت والے دن بھی اللہ کی سرخروی ہو جائے جندار بن جائے آخر